الانفطار صورت الانفطار مکی ہے اس میں انیس آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت میں ہی لفظ انفطرت آیا ہے جو الانفطار سے ماخوذ ہے جس کا معنی پھٹنا ہے چونکہ صورت میں روز قیامت آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے اسی لیے لفظ الانفطار اس کا نام رکھ دیا گیا ہے